ڈاکٹر پہ پہرے جو ہے نا مذہب اہل سنت کا اور اعلی حضرت کا اور مشائق کا جو پہرے ہے اس نے ایک نئی تحریر چڑھائی ہے تو اس میں کہا ہے میں تو پہرے ہوں سب میں کہتا ہوں اے پہرے ہاتھ سے ہتھیار نکل گیا کیا چکر ہے یہ جو کچھ میں رد کر رہا ہوں اور یہ امام اہل سنت کی سنت ہی ادا کر رہا ہوں تو پہرے صاحب ذرا پہرا نہیں دے رہا ہے اس پر ذرا نکلو میدان میں اور پہرا دو کسی ایک بات کا رد کر دو کسی ایک کا ایک کا جو میں کہہ رہا ہوں کسی ایک کا رد کر دو میں چھوڑ دوں گا ذرا کچھ بس اتنا بڑی بات کر رہا ہوں پہاڑے دار میں سمجھتا ہوں جس پہرے دار کو اپنی ہوش نہ ہو وہ کسی کا گھر کیا بچائے گا حضرت ضرور پہرے دار ہیں لیکن جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں سوائے سونے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا کبھی کرسی ادھر گر جاتی ہے کبھی ادھر گر جاتی ہے کبھی ادھر گر, گر جاتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے او oh, او oh, oh. کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے تماشا کرتے ان بے وقوفوں کو بے وقوف بناتے پہرے دار نہ کہو قاتل کہو قاتل کہو مبسملوں وہ محمد و مسلم و مسلم اماں باغ سامعین السلام علیکم و اللہ تفصیل اعلی حضرت کا امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب کو یزید کے کفر کا قائل قرار دینا اس کا ابطال ہے آج الا حضرت نے اسی چودہ جلد اسی پانچ سو اکیانوے سبھا پر یہ لکھ دیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اطبار بموافقین اسے کافر کہتے اور بتخی سے نام اس پر لان کرتے ہیں اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں فہل اصئی تم ان طل تم آن سے دوف العب و تو اطو اور حامکم اللہ دین اب <أَبِصَارَهُم> اس ترجمہ بھی حضرت نے خود فرمایا کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتہ کاٹو کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لانت فرمائی اور تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں بس ہم جس بات کرد کرنا چاہتے ہیں آج وہ یہاں تک اس کے اندر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں ایک دعویٰ ہے کہ امام احمد اور آپ کے اصحاب یزید کو کافر کہتے ہیں اور نام لے کر کافر کہتے ہیں اور نام لے کر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ ایک دعویٰ ہے اور پھر استدلال کرتے ہیں یہ دوسری بات اس آیت کریمہ سے کون امام احمد اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ امام احمد سے یہ ثابت ہے یا اس کے برعکس ثابت ہے میرے بھائیوں امام احمد سے اس مسئلہ میں تین روایتیں ہیں کل پوری دنیا میں امام احمد سے تین روایتیں ہیں دو روایتیں کتاب سننا میں ہیں ان دونوں کی سند صحیح ہے تیسری روایت جس کو اعلی حضرت پیش فرما رہے ہیں ابن جوزی رحم اللہ نے متاثب العنید میں لکھا و زکر القاعی ابو جلا محمد بن الحسین بن الفرافی کتاب ہی الاصول فل اسبی جعفر العقبری حدثنا ابو علی الحسین بن الجنید حدثنا ابو طالب بن شہاب العکبری قال سمعت و ابا بکر محمد بن العباس قال سمعت صالح بن احمد بن حنبل یقول کھل تو یہ ابھی میں نے باپ سے کہا بیٹے کہتے ہیں صالح امام محمد بن حنبل کے بیٹے صالح ان قومن سے بونا اللہ توالی یزید ویسے ہونا چاہیے اللہ طلی یزید کہ کچھ لوگ ہمیں یزید کا دوست ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ جماعت جو ہے نا ہنابلا کی یہ یزید کے دوست ہیں فقل یا بنیا امام احمد نے فرمایا بیٹا یزید کیا یزید کو کوئی ایسا شخص دوست بنا سکتا ہے رکھ سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے فقول تو فلی ملا بیٹا جی فرماتے ہیں میں نے ابو جیسے کہا آپ اس کا, پر لعنت کیوں نہیں کرتے آپ فرماتے ہیں وہ متا ر اے تنی الش ان متا ر اے مجھے کب دیکھا آپ نے کسی چیز پر لعنت بھیجتے ہوئے ملان کتاب ہی اس شخص پر لانت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں لعنت بھیجی ہے فقول تو میں نے عرض کی حضور کہاں اللہ تعالی نے یزید پر قرآن میں لانت بھیجی ہے فقرا وہی آیت مبارک پڑھی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی آپ کو اگلے الفاظ آخری امام محمد کے یہ ہیں فحال یقون الفساد من القتل کیا قتل سے زیادہ بڑا فساد ہو سکتا ہے یہ کتاب ہے اس میں جو باتیں آپ نے ملحوظ رکھنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں حوالہ ہے قاضی ابو یا کی المعتمد فی اصول الدین میرے پاس پڑی ہے لیکن اس کا محشی یہ لکھ رہا ہے آج کا معاصر محشی لکھ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے یہ معتمد کو اس میں مجھے نہیں ملا اور واقعات میں نے بھی دیکھا ہے تو مجھے نہیں ملا تو وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ مختصر ہے تو معتبد کبیر انہوں نے لکھی تھی تو اس کے اندر ہوگا لیکن مجھے یہ ابن جوزی کا وہم لگتا ہے یہ کہنا کہ یہ معتبد کیونکہ اگر اختصار بھی کیا تھا تو ایک مسئلے کو سرے سے اختصار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کسی مسائل جو ہیں ان کو سرے سے اڑاتے جانا یہ اختصار نہیں ہوتا اختصار یہ ہوتا ہے کہ عبارت کم کر دی ایک کلام و تھی اس کو مختصر بنا دیا تو یہ تو سرے سے مد میں ہے ہی نہیں میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کتاب الروایتین ولو جین ان کو وہاں میں ہو سکتا ہے لگ گیا ہو ابن جوزی کو کہ زبانی لکھ رہے ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے کتاب و والوجہین جو ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر وہ روایت لا رہے ہیں اور یہ ہے اس کے اندر صاف ہے ورا اے تو بے خط حفص البری بات سمجھ لے جانا یعنی قاضی ابو یا کبیر جو امام احمد کی وہ روایت بیٹے والی نقل فرما رہے ہیں اس کے لفظ پہلے یہاں سے آئے شروع رائے تو بخط ابھی حفص العقبری ابو حفص اکبری جو ہے نا ان کے خط یعنی ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام کو میں نے دیکھا ہے اللہ ظہر جز ان ایک جز یعنی کاپی جتنا ہوتی ہے نا آج کل کی کاپی اتنا حصہ جو کتاب کا ہو اس کو جز کہہ دیتے ہیں جبکہ وہ کسی مستقل موضوع پر ہو مستقل مسالے پر ہو اور کاپی جتنا بڑی ہو تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں مورخین کی اصطلاح میں جز بولتے ہیں اجزا حدیث اسی وجہ سے کہا جاتا ہے خیر تو ایک جز تھا اس کے اوپر میں نے دیکھا اللہ اکبر فاصل لکھا ہوا ہے تو وہ ابو حبصوق ہی کہتے ہیں کاتاب الیا ابو القاسم یہ سند شروع ہو رہی ہے جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا انہوں نے دیکھا ان کی آگے سند شروع ہو رہی ہے بات سمجھنا اب پہلا راوی ابو القاسم فرج بن السوادی ہے قالحدنا ابو علی الحسین بن الدی در ہے قالحدنا ابو طالب ال اوقا بری کال اسمے تو ابا بکر محمد بن العباس کال اسمے تو سال بن آگے سمجھ جائے بات سمجھنا آخر اعلی حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہاں پر وہ سند موجود ہے اب فرق دیکھنا پہلے نمبر فرق محدث ابن جوزی نقل کرتے ہیں معتمد کا حوالہ دے کر تو کہتے ہیں روایت جب چلاتے ہیں وہ عن ابی جعفر الکا یہاں کتاب روایتین میں ہے ابی ہفس الکا باری زمین آسمان کا فرق کہاں ابو ہفس کہاں ابو جعفر خدا آ جانے صحیح کیا ہے ہمارے سامنے ظاہر بات صحیح تو اس کو کہنا پڑے گا جو کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہے میں جو کچھ ہے یہ کہتے ہیں حدثنا ابو علی الحسین بل الجند ادھر لکھا ہوا ہے کاتب لئی اب القاسم فرج بن اسبادی یعنی کیا مطلب ایک راوی محد سے ابن جوزی کے پاس نہیں ہے ادھر ہے آگے ہے ابو علی الحسین بن الجنا دی ان کے پاس ہے یعنی ابن جوزی کے پاس ابو علی الحسین بن الجنید ادھر ہے الجنادی زمین عثمان کا پاس یہ نہ سمجھنا وہ یار یہ تھوڑا سا فرق نا سند میں تھوڑا سا فرق جو ہے نا وہ سند کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اسی وجہ سے سند جو ہے اس کا ضبط صحیح رکھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور انتہائی ضروری کام ہے حکم لگانے والے کے لیے اب آگے مل رہے ہیں آگے معافت اب میرے بھائیوں اس ابتدائی تنبی کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس صنعت کے اندر دو راوی بھی مجہول ہیں دوراوی مجھول ہیں ان کی جہالت کی وجہ سے یہ ضعیف ہے اسی وجہ سے محدث ابن تیمیہ نے حکم لگایا کہ یہ ضعیف ہے منقطع ہے اگلی بات یہ ہے کہ میرے پاس امام احمد بن حنبل کے یہ بیٹے صالح ان کے مسائل پڑے ہیں مسائل الامام احمد بن حنبل بے روایت صالح وہ موجود ہیں تین چیزوں میں ان میں کوئی چیز ایسی روایت نہیں ہے خیر اگر کوئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے زبانی سما کیا ہے اگلے نے اور وہ کتاب میں نہیں آ سکا ہوتا ہے ایسا ایسا ہوتا ہے لیکن ہر حال میں صنعت تو ضعیف ہے عجیب بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے آپ نے بہدے سے اپنے تہمیہ کا حوالہ دے دیا اس کو تو مانتے نہیں ارے بھائی ہر کسی کی پہلے تو ایک حیثیت دیکھنی پڑتی ہے کہ کس فن میں حیثیت اس کی نہیں اور کس میں ہے عقائد کے بعد میں اس کی حیثیت نہیں ہے باقی تو وہ سب کے نزدیک سکا, سکا ہے اتفاق کا کہ ابن حمام کے نزدیک سب کے نزدیک محقق عال الاطلاق ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے خیر بڑی بات اس سے یہ ہے کہ جو قاضی ابو یعلا یہ روایت ذکر فرما رہے ہیں یہ دیکھا ہے ادھر غلط ہے وہاں ابو جعفر جو محدث سے جوزی کے پاس ہے نا وہ غلط ہے ابو حفص صحیح ہے کہ محدث ابن مفلح مقدسی یہ ان کی الداب الشرعیہ ہے اس کے اندر صاف لکھا وضاء کرا یان القابی ماں نقل میں نے خطے ابھی حفص العکبری الوقبری ابو حفظ خط ابی حفص خیر تو یہی قاضی ابو اعلی کبیر خود فرماتے ہیں جو عبارت ابن مفلح کے پاس ہے وہ آپ پڑھ کے سناتا ہوں قال القاضی وہ ذہر ان و انصحد فہیت سوری حت الفی معنی لان یہ روایت کون سی جس کو اعلی حضرت پیش کر رہے ہیں تیسری روایت اگر صحیح ہو نہ والے جانتے ہیں ان شک کے لیے آتا ہے وہ تو خود شک کا اظہار کر رہے ہیں تو اعلی حضرت کس یقین کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں جو یہ روایت اعلی حضرت نے پیش کی ہے تو ایک تو ضعیف ہو گئی اب ضعیف نہیں اس کو کہنا پڑے گا شاد نہیں منکر منکر مردود ہوتی ہے جب آ جائے گی کیونکہ منکر ہوتی ہے ہمیشہ صحیح کے مقابلے میں اس میں ایک ضعیف راوی مخالفت کر رہے ہیں بڑوں کی صحیح راویوں سقات کی یہ منکر بن جائے گی اس کر ہونے کے باوجود اس کے معنی پر غور کرتے ہیں اور جو امام احمد کی طرف یہ منسوب کیا گیا کہ وہ اس سے دلیل بناتے ہیں اس پر کلام کرتے ہیں اس میں ہو بھائیوں تولیہ یزید کی بات آگے بیٹے نے کہا تو اسے یہ سارا آپ کو سنا کے بیٹھا ہوا ہوں تو آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام احمد تکفیر جو ہے اسی سے اس پر استدلال کرتے ہیں امام احمد کے اصحاب تکفیر یزید پر اس سے استدلال کرتے ہیں کیسے اگر ان لفظوں سے کرتے ہیں یزید کو کون دوست بنا سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو بھئی اس سے تو کافرونا لازماتا ہے لا اللہ کون کہتا کافرونا لازماتا ہے زیادہ سے زیادہ اس سے اس کا فاسق ہونا لازم آئے گا کیوں کہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے لا نوحبز نحب الفاصقین بل نبغد الفاسقین ہم فاسق لوگوں سے بغد رکھتے ہیں نحب الصالحین یہ عقیدہ تحاوی میں ہم صالحین لوگوں سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تو جب فاسق سے بغد اور نفرت رکھنا ہے بات سمجھنا تو اگر یہ روایت صحیح ہو بھی جاتی تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اس کے فسک کی وجہ سے اس سے نفرت رکھنی ہے بغض رکھنا ہے تکفیر کہاں سے ثابت ہوتی ہے لا ولا لکھو اللہ بلّہ ایسے مبہم کلمات سے تکفیر اگر امام احمد بن حمبل جیسے کرتے تو پھر وہ امام معذ اللہ بن جاتے ہیں. یہ تو عجیب بات ہے یہ تو کسی بچے سے ممکن نہیں ہے جیسا کہ میں آگے چل کر آپ کو یہ دکھاتا ہوں ہاں جی دوسرے آئندمہ نے اس پر کیسے کلام کیا پھر آگے اور بھائی یہ کہنا آپ کہ اس پر لانت کیوں نہیں کرنی جس پر قرآن میں لانت آئی اور دلیل دیجئے آئے کریمہ کریما آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس میں یزید کا نام نہیں ہے ہے قرآن پاک میں تو کسی کا نام نہیں ہے یہ رسول اکرم کا ہے محمد الرسول اللہ یا سابقینم بیا کا ہے بعض کافر بادشاہوں کا ہے اور یا پھر حضرت زید کا ہے جو حضور کے منہ بولے بیٹے مبارک تھے زید بن حارثہ ان کا نام شریف ہے یزید کا تو کوئی نام نہیں ہے زید میں ابھی پڑھ کر سنائیے آپ کو اچھا آپ بھائی بات سمجھنا یزید نے بھائی کوئی کہ ایسا ایسا کیا آیت کریم میں او بھائی دو کبیرا گنا کتنے دو کبی یہ بتایا جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دو کبیرہ گناہ کرنے والوں پر لانت خدا بھیج رہا ہے وہ دو کبیرہ گناہ کون سے ہے انتف سیدو فل ارد فساد فل ارد دوسرا تو قطر اوحام خب قطا رہنے کیا کرنا خطر ہے یہ دو یہ کبی گناہ دونوں اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو گناہ کرنے والے حاکموں پر خدا کی لانت یعنی یہاں پر میں اب دو طرح سے تقریر کروں گا ایک, کرتا, ایک ابھی کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ الزامی جواب ہے کہ یزید لانت کا مستحق بنتا ہے جس طرح اعلی حضرت نقل فرما رہے ہیں ان دو گنا کی وجہ سے ہی ماں محمد نے اس کو لانت کا حقدار قرار دیا تو بھائی یہ اکیلا یزید کیوں بنتا ہے یہ تو بادشاہ تمہارے گنے نہیں جاتے جنہوں نے فساد فی کیا یہ تو گنے ہی نہیں جاتے جنہوں نے قطار رحمی کی میں اور کسی کا نہیں نام لیتا اعلی حضرت سے پوچھتا ہوں سچی بتانا مولا علی اور حضرت معاویہ ان کے دور میں ان کے ہاتھوں کیا دنیا میں قتل و غارت ہوئی بس یہ بتاؤ کتنا قطع رحمی ہوئی کیا کہو گے؟ یہاں پر کہنا پڑے گا ارے بھائی وہ مستحد تھے اور تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کا مستحد ہونے کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا بھائی وہ استحد تھے انہوں نے جو کچھ کیا حسن نے نیت کے ساتھ کیا اپنے لحاظ سے شریعت سامنے تھی ان کے تو ادھر اشتہاد کی نفی کیسے ہو گئی بھائی یزید کے حق میں یہ نتھوخیرہ بٹھا دیا تھا حضرت معاویہ نے جو اتنا بڑے مجتہد مطلق تھے ان کو مشتحد مطلق کے لیے خدا کا خوف تکوا تو پہلی شرط ہے ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں تھا کہ اتنا بڑے بندے اس بندے کو بٹھا رہا ہوں اگلی بات بات سمجھنا جب یہ دونوں گنا بنو عباس سے بھی ہوئے بیت کے ساتھ کیا کیا آپس میں کیا کیا بنو میاں کے ساتھ کیا کیا بنو میاں کے کیا, آپس میں کیا رہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا یعنی ماں. تو اب یہ سارا کچھ پھر دوسرے تمہارے سلاطین کا سلسلہ چلتا ہے وہ تو خلافت کی بات کر رہا ہوں نا اب جب سلسلہ چلتا ہے سلاطین کا تو سلاطین میں کتنا کتنا اللہ اکبر! کون کون سے اعلی حضرت کے دور کے نواب ہیں جن کے ذکر خیر کیے جاتے ہیں وہ کیا کرتے تھے تمہارے مغلیہ کیا کرتے رہے سلطنت عثمانیہ کیا کرتی رہی سلجوکی کیا کرتے رہے فلاں کیا کرتے رہے کیا وجہ ہے امام محمد بن ہمبل کو اتنا ہی کمزور سمجھا علم کے اندر کہ وہ باقی کسی کا نام نہیں لے رہے صرف یزید کا لے رہے ہیں سلطنت عباسیہ ان کے دور میں چل رہی تھی ان کو کیوں نہیں ڈالا امام احمد سے پہلے خلیفہ منصور نے دو سید زادے حضرت عبداللہ اللہ کے بیٹے امام حسن کی لڑی سے حضرت محمد اور ابراہیم انہوں نے خروج کیا اس کے خلاف منصور کے خلاف اس نے کیا حشر کیا بیت کا مخفی ہے مدینے میں قتل کروایا ان کو ایک بھائی کو مدینہ میں اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پتہ نہیں کیا میں وہ کیا تاریخ آپ کو سناؤں وہ تاریخ سنی نہیں جاتی پڑھی نہیں جاتی منصور پر لانت کیوں نہیں کی ہارون رشید پر کیوں نہیں کی بھائی یہاں پر یہ داریاں تھوڑی چلیں گی یہ تو اسلام ہے وہی جرم کرے تو وہ اس کو کافر قرار دے دیں لانتک بنا دیں اور قرآن سے لانتی ہونا ثابت کریں وہی جرم دوسرے کریں تو نام نہ لیا جائے ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے وہ عباسی ہیں وہ آلہ بہت ہیں بھائی ضروری ہے یہ کیا ہوا میرا سی گھر دوسرا تمہیں نظر آئے وہ بھی تو حضور کا خاندان ہے سارا یہ ناشیز کی طرف سے الزہمی جواب ہے کہ اگر اس آیت میں یزید کو داخل کرتے ہو تو اپنے اپنے دور کے جتنے ہیں سب کو داخل کرو اور پھر جدید پر لانت بھیجنا فرد اعلیت اس طرح لکھ رہے ہیں یا تکفیر فرد فلاں فلاں یعنی امام احمد کے مذہب کے مطابق جیسا وہ لگ رہے ہیں تو کرو سب کا نام لے لے کر لانتے بھیجتے رہو سارا دن تصویر کرو فلانا لانتی آپ برادری میں کتنے رشتے برادری کے اندر ایمان سے بتانا ہر برادری سید ہو کوئی ہو آپس میں کتنا قطار رحمی کرتے ہیں وہ بتاؤ لڑتے قتل و ارد کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ فساد فی الد نہیں ہے لہذا ان سجدوں کے نام لو اور سارا دن لانت بھیجتے رہو جو کوئی پوچھے کیا کر رہا ہے یار امام محمد بن حنبل کا ہے اعلی حضرت کے پاس کیا اعلی حضرت کی برادری میں کوئی نہیں ہوگا جس نے قطارے میں کی ہو آپ کی برادری کے سارے لوگ مقدسین تھے کیا فاصق فاجر ہر طرف ہوتے ہیں جب سیدوں میں ہیں تو اعلی حضرت کی برادری میں کیوں نہ ہوں گے بھائی ہر برادری کے لوگوں کو سوائے لانت کے کچھ دینا چاہیے جو بھی یہ دو گناہوں میں مبتلا نظر آئے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ماں محمد لانت بھیج رہے ہیں اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں جب مغفرت کی دعا جائز نہیں جب جنازہ آئے تو مولوی جنازہ نہ پڑھے کیا ہے یہ کوئی فتوا ہے اسی وجہ سے اللہ اکبر اس میں عمومی ہے لانے شخصی نہیں ہے لانے عمومی سے لانے شخصی ثابت کرنا یہ امام احمد کیا کسی چھوٹے درجے کے عالم سے ممکن نہیں اگر کرتا ہے تو سراسر غلط ہے اسی وجہ سے حافظ ابن فقی ابن حجر ہے مکی شافعی مخریکہ میں امام احمد بن حنبل کی اسی روایت کو لے کر لیکن کیونکہ ان کو یہ پتہ میں نے کہا فقی ایک ہے حافظ اسکلانی وہ سندوں پر ذرا کرتے ہیں یہ فقی ہیں یہ سندوں پر ذرا نہیں کرتے ان کے اندر اتنا عظیم صلاحیت نہیں تھی زیادہ تر جب بھی نقل کریں گے بس ایسے نقل کر دیں گے تو یہ سمجھ بیٹھے کیا امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ثابت ہے جب سمجھ بیٹھے تو اب امام احمد بن حنبل پر اعتراض کرتے ہیں کون ابن حجر حضرت کیا کہہ رہے ہیں دیکھو دو لفظ کافی ہیں جو آپ کو سناتا ہوں وہ اما مست دلبی احمد مستی غیر صلی اللہ وسلم سے مسلم آخر میں آخر میں بات کرتے کرتے چلتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ لانے عمومی وہ جائز ہے یوں کہنا کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا امام حسین کے قاتل امام حسین کے قاتلین امام حسین کے قتل پر راضی ہونے والے ایسے ایسے لوگ فاسق جھوٹے فلاں جو لوگ ہیں ان پر لانت ہے یہ لانا تو ہے فرمایا اس پر اتفاق ہے جیز لیکن ویزا جاز ہادہ اتفاق جب یہ اتفاق جائز ہے لیکن ہی لف ہی ہے تو و احد بے ہی کی کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں ہے اس کے کام پر کام کام کام والی سیگا صفت کا لے کر لالت بھیجی جا رہی ہے جس طرح قرآن میں لعنت اللہ علی القاض بین اب جتنے جھوٹ بولتے ہیں بات سمجھنا قرآن میں آ جس طرح ادھر ہے اس عائد میں کام بتایا کام کے ساتھ کام کرنے والوں پر لالت بتائی ایسے تو قرآن میں ایسے ہی لعنت اللہ علی ہے جتنے جھوٹ ہیں ایمان سے بتانا تمہارے حکمران کیا تمہارے تعلیمی ادارے کیا تمہارے کیا کیا, کیا بلائیں یہ سارے جھوٹے کزاب ہیں, ہیں کہ نہیں سچ بتانا مول بے پیر کزاب ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ تو ان کے بغور. یہ ساری دنیا روزانہ کہتی او oh, سرکار کیا کریں جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہی نہیں چلتا کہتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو لانتی لوگ جھوٹ کو فرض سمجھ کر بیٹھ گئے اپنے لیے ضرورت سمجھ کر بیٹھ گئے جو ضرورت سمجھ رہے ہیں تو اب کیونکہ جھوٹوں پر لاندہ آ گئی تو کیا کرنا چاہیے اب اگلے نتائج جو امام احمد کی ایک ضعیف ترین روایت سے نتائج نکال کر آگے رکھے جا رہے ہیں اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے ابھی روزانہ ایک جھوٹے کا نام لو سارا دن ورد کرو لانتو اس پر لانتو اس پر لانت جنازہ پڑھنے کی باری آئے ارے بھائی جھوٹا ہے اٹھاؤ لے جاؤ مغفرت کی دعا یزید کے لیے جائز نہیں تو اس کے لیے کیسے جائز ہے اور کیا اندھیر نگری مچا رکھی ہے تم نے سارے دجالوں کا جنازہ پڑھتے ہو سارے قزابوں کا جنازہ پڑھتے ہو دنیا کے حرام زادوں کے جنازے پڑھتے ہو لانٹی ترین لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو ملا ختموں میں بیٹھ کر بڑے ایم پی ایم ایل وزیر مشیر سارے کے لیے خنزیر کے بچے سارے ملا جمع ہوتے ہیں اور پھر آ درود سے درود اور آ بخشش کی دعائیں اور لمبی سے لمبی دعائیں کتے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آ رہی کر رہے ہو تم آپ فرماتے ہیں اس میں کسی کا نام نہیں آئے اتنے فکہ فیست دل وی احمد وغئی روحی محن بے خصوص ہی بین المقام تو فرمایا کیسے استدلال کر رہے ہیں یعنی امام ابن حجر ہیتمی کو اتنا تو سمجھ مبارک نہ آیا ادھر ذہن شریف تو نہ جا سکا یہ تو روایت ثابت نہیں ہے جب ایک بنیادی کمزور ہے تو کیوں اتنے آفات گرا رہے ہو امام محمد پر الزامات لگا رہے ہو خدا کا خوف کرو یہ شان ہی نہیں ہے امام محمد جیسے کی وہ حدیث کے باب میں امام مانے ہوئے ہیں امام شافعی جیسے بندے مشتعد مطلق ان کو کہتے ہیں حدیث سے تم لاؤ آکا میں نکالوں گا بتاؤ جن سے حدیث لینے میں شافری جیسے محتاج ہوں ان کو آپ نے اتنا ہی کم سمجھ لیا کہ وہ ایک موز... حدیث سے... اس آہد سے استدلال کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں ما... یہ ابن حاضر ہے تمہیں فرمایا کیسے استدلال کر رہے ہیں وہ شخص معین کی لانت پر کے جواب پر جبکہ دونوں مقاموں میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی کون سا ایک مقام عمومی لانت کا ایک شخصی اور خصوصی لانت کا آگے آخر میں فیصلہ کرتے ہیں کون ابن حجر فتح داحا ان لا یزوز لانہ بے واضح ہو گئی یہ بات کہ یزید پر نام لے کر لانت بھیجنا ہرگز جائز نہیں ہے یہ لکھ رہے مطلب یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس استدلال کو ابن حجر حتمی جیسے ایک فقی درجے کے بندے وہ عجیب و غریب سمجھ رہے ہیں اور غلط سمجھ رہے ہیں اس کو امام احمد کی طرف منسوخ کرنا تو بات ہو بات وہ دو روایتیں ایک وہ جس سے فسق ثابت ہوتا ہے کتابوں سننا کی ہے ثابت نہیں ظاہر ہوتا ہے یہ ظاہر کا لفظ کمال کا لفظ استعمال کیا ہے قاضی یعلا نے کہ اس کا ظاہر یہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ تعویل کی گنجائش رکھتی ہے خلاف ظاہر اس کا موجود ہے اور وہ میں کر کے دکھا چکا ہوں پھر بھی آج تکرار کر دیتا ہوں وہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اما مدینہ والوں سے یہ کیا وہ کیا مکہ والوں سے یہ کیا وہ کیا یہاں پر کسی نے کربلا امام حسین کا بھی ذکر کر دیا یہ غلط ہے روایت میں نہیں ہے جس نے بھی ذکر کیا اس نے غلطی کی کیا میرے تم بھی یاد رکھنا صرف دو کا ذکر ہے اہل مدینہ اور اہل مکہ کا امام احمد کی نظر میں یزید کوئی قاتل نہیں ہے حسین پاک کا اس وجہ سے انہوں نے اس واقعے کو یزید کی ذمہ داری میں ڈالا نہیں ان دو کو ڈالا ہے حرہ یعنی آہل مدینہ اور آل مکہ کا اب اس میں جو لفظ ہیں کہ لا یوگ عنه و ولا لدیث و لا یم عنه لے آہدین حدیث ها. کہ اس سے حدیث سی کرنی کرنی چاہیے مناسب ہی نہیں اس کا ظاہر یہ بنتا ہے کہ امام احمد اس کو فاسق قرار دے رہے اس وجہ سے بھی. لیکن یہ ظاہر ہے دوسری جو اس کے ساتھ لکھی ہے اس میں تو جس طرح کہ قاضی ابو اجالا کتاب و میں خود لکھ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر کیا ہے کہ وہ فاسق نہیں ہے کیونکہ امام روک رہے ہیں لانچ کرنے سے دوسری بات امام خیر فرماتے ہیں خیر کرنی یزید جو ہے وہ حضور کے دور میں شامل ہو رہا ہے یعنی صحابہ کے بات سمجھنا اب یہ روایت اس روایت کا ظاہر کیا ہے صالح ہے اس روایت کا ظاہر کیا ہے فاسق ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ جب تعارض روز آ جائے تو سب سے پہلا فرد بنتا ہے صاحب علم کا کہ وہ تطبیق توفیق پیدا کرے یہ اصول تمام اصول فقہ کا اتفاق ہے اس تعارض کی صورت میں پہلا فرد کیا بنتا ہے تاکہ کوئی رد نہ ہو پائے آخر دونوں علمی باتیں رد نہ ہو پائے تو اب جس بات کی طرف قاضی ابو یعلا کبیر کا ذہن شریف نہیں گیا کیونکہ ان کا کام ہے کتاب و میں دو روایتیں ذکر کرنی ہے جو آپس میں معارض ہوں مخالف ہوں مقابل ہوں ذکر کرنے کے بعد ہر ایک کی دلیل پیش کر دینی ہے تطبیق توفیق کی طرف شاید ہی کہی کہ گیا ہوں میں نے مطالعہ نہیں کیا اتنا لیکن یہاں پر تو قطر نہیں گئے ناشیل توفیق اور تطبیق کی طرف جاتا ہے جو رد روایت والی بات روایت ہے رد روایت یعنی یزید سے روایت لینا جائز نہیں اپنا نہیں لینی چاہیے مناسب ہی نہیں یہ جو ہے اس کی ایک تعویل ہے جو کسی راوی کی روایت رد کرنا ہے نا وہ خالی فسق کی وجہ سے نہیں ہوتا اس کے اور بھی اسباب ہیں مثلا آپ کو معلوم ہے عدالت اور مروت تو ضروری چیزیں ہیں راوی میں یہ دو صفات ضروری ہونی چاہیے کون سی ہے عدالت مروت ہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مشہور قصہ ان کے پاس کسی راوی سے روایت لینے جاتے ہیں وہ گھوڑے کو پھنسا رہا ہے جھولی ہلا ہلا کر جھولی ہلا ہلا کر گھوڑے کو پکڑنا چاہتا ہے تو امام چھوڑ کر آ جاتے ہیں فرماتے ہیں ایسے روایت لینا جائز نہیں بتاؤ اتنا معمولی سا کام اس کو انہوں نے خلاف مروت سمجھا خلاف مروت سمجھ عدالت میں تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا یہ تو گناہ ہے ہی نہیں لیکن خلاف مروت امام بخاری نے سمجھا اپنے اشتہار شریف کے مطابق کہ جو شخص ان کا ذہن صرف ادھر چلا گیا کہ جو شخص جانور کو پھنسانے کے لیے پکڑنے کے لیے ایسا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یعنی جھوٹھی جھولی ہلا رہا ہے تو ممکن ہے یہ دوسرے مقام پر لوگوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہو بس اس وجہ سے اس شبے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی تو امام محمد بن حمبل توجہ جو یزید سے روایتیں لینے کو روک رہے ہیں وہ اس کا جو عمل ہے جو ذکر کر رہے ہیں وہ مدینے پر ایسا کیا مکہ پر ایسا کیا یہ خلاف مربت ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں اور خلاف مربت ہونے میں شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں لوٹ مار کروا دینا بندے اتنا قتل کروا دینا بھائی اگر وہ اٹھے تھے اگر وہ اٹھے تو اس کے خلاف سمجھ نہیں آ رہی اور بغاوت کی تھی تو بھائی اس کے یہ مطلب اور طریقے بھی تو کافی ہیں پوچھ نرمی کی جاتی سمجھ آئے کہ نہیں تاکہ یہ نتیجے نہ نکلتے خصوصاً پھر مال جو ہے اس کی لوٹ مار اس کی کہاں اجازت ہے بھائی بندے قتل کرواتا مال کی لوٹ مار گئی لیکن یہاں پر وہی شبہ احتیاط تو موجود ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جب ان کو مارنا جائز ہے تو ان کا مال بھی جائز ہے توجہ امام احمد بن امبل نے جو روایت یزید سے لینے کو جائز نہیں رکھا تو خلاف مربت اس کے اس اقدام کی وجہ سے تو پھر اس کو تو پھر بھی لازم نہ ہے اگرچہ ظاہر وہ ہے غیر ظاہر مانا یہ بھی تو ہے یہ میں اپنی طرف سے احمد للہ احتالا پہلے میں یہ سوچ کر یہ میں نے لیکن جب میں نے کتابوں روایت ان کو دیکھا اس کے اندر ظاہر کا لفظ دیکھا اللہ اکبر تو میری تو خوشی ہو گئی بہت بڑی کہ یار خدا کی شان دیکھو جو مجھے سمجھ آیا وہ قاضی ابو اجالا نے پہلے ہی اشارہ دے دیا قاضی ابو اجالا تو اشارہ دے رہے ہیں ظاہر کا لفظ بول کر کہ یہاں تعویل ممکن ہے اور وہ تعویل کر دی اب موافقت ہو گئی موافقت ہو گئی لہذا یزید کا فسق امام احمد کے کسی فتوی سے ثابت نہ ہوا اور جس کی بات کرتے ہیں وہ روایت کا حال آپ نے دیکھ لیا اور کیا کچھ ہے وہ کہاں گئی تکفیر کیا لکھ دیا اللہ حضرت نے اور حضرت کے یہ لفظ اور ان کے اطباہ و موافقین اسے کافر کہتے اور بتقسی سے نام اس پر لانت کرتے ہیں اب کیا دکھاؤں یاد حضرت نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی حنابلہ کی اگر پڑھتے تو ایسا نہ فرماتے اب میں انتہائی مقتدر مستند حابلہ کے چند حوالے سناتا ہوں جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ نام لے کر لالت کرنا امام احمد کا اس مسئلے میں خلاف ہے اور نص یہ ہے کہ لانت نہیں کرنی دکھا ادھر سب سے پہلے ابن رجب حنبلی بلی غیل و تبقاصل حنابلا میں یہ دیکھ عبد المغیث حربی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھتے ہیں وبنجوزی صنفی جواز یہ بھی کلام سننے کے قابل ہے یہ لفظ دیکھو بھائی ابن جوزی نے لعنت کے جواز میں کتاب لکھی وہ حکیفی اور اس میں یہ حکایت کیا کہ ان القاعدی اب الحسنف کتاب اب الحسن لکھا ہوا اب الحسن ہونا چاہیے ان القاعدی اب حسین کتاب ان فی من تحقیق اللعن ابن جعودی نے یہ حکایت اس میں کی ہے کہ کتاب لکھی ہے قاضی ابو الحسین نے جو ابو اعلی کبیر کے بیٹے ہیں ابو اعلی صغیر جن کو کہا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لانت کے مستحق ہوتے ہیں ان میں سے جزید کو ذکر کیا اور امام احمد کا کلام اس میں ذکر کیا یہ ابن جوزی کا کلام ختم ہوا اب حافظ ابن رجب فرماتے کلام و احمد انما فی ہے لان لفی ہے تصریفاز لان یزید آلہ حضرت ادھر ادھر اگر دوسروں کی کتابیں بھی دیکھ لیتے تو اتنا عوام اور غلطیاں سادر نہ ہوتی لیکن جذبات میں رہے نا جذبات میں یہ کیا ہے امام احمد کے کلام میں صرف اتنا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان پر مجموعی طور پر لعنت ہے لانے یزید کی سراہت شخصی نام لے کر یہ امام احمد کے کلام میں نہیں ہے اور وہ آپ کو دکھا چکا ہوں یہ،, یہ،, یہ،, یہ ابن رجب کا جو کلام ہے نا یہ ابن جوزی کو اس کلام کے مقابلے میں آ رہا ہے جس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ رد کر رہے ہیں ابن جو وقت نقل قاضی فلم <الْمُعتمد> قاضی نے معتمد کتاب میں یعنی ابو اجالا کبیر نے ذکر کی نصوص الامام احمد فیا مس اللہ امام احمد کی جتنی نصوص ہیں اس میں ذکر کی وہ اشارہ الا ان نفیحہ خلا فن ہو اور یہ اشارہ کیا کہ امام احمد بن امبل سے مختلف روایتیں ہیں اعلی حضرت تو اتفاق نکل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اور کت... وہ واقعہ نہیں بات موتمد کے اندر تو اب نہیں ہے کیونکہ بدل گئی مختصر آ گئی جو کبھی تھی وہ آئی نہیں دنیا میں مفقود ہو گئی لیکن کتاب و میں تو آپ کو دکھا دیا انہوں نے دونوں طرح کی روایتیں ذکر کی اللہ اور اور یہ آخری جملہ جو انہوں نے بولا نا قاضی کے موتم یہ میری سمجھ کے مطابق ابن جوزی کے رد میں ہے ابن جوزی نے جو یہ دعویٰ فرمایا کہ کتاب لکھی ہے قاضی ابوال حسین نے یعنی بیٹے نے مسئلے میں اس میں جزید کا نام لیا ہے یہ جیسے انکار کا اشارہ کرتے ہیں اگر یہ کتاب ہوتی قاضی الحسین کی تو ابن رجب کہتے ہیں ہاں اس میں واقعہ تھا ایسا ہے لیکن یہ تو آگے قاضی کی معتمد کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں الٹا کہ اس کے اندر نصوص ذکر ہیں اور اشارہ ہے خلاف کا باقی اللہ عالم اور حوالہ سنے بھائی اعلی عدرت لکھ دیا اور ان کے اصحاب لانت کرتے ہیں اور فلان کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں اور بالکل یوم لوئ کی لٹ کی طرح فتویٰ سنا دیا ان کا قول سنا دیا لیکن یہ دیکھو محدث فقی منع منائے مذہب حنبلی کے ابن مفلح مقدسی مقادسہ جو ہے نا مقادسہ ان کو خدا نے شرب بخشا یہ سارے محدثی مقدسی خاندان جو ہے نا اتنا اتنا بڑے امام محدث فقی ہر فن جتنے اس وقت چل رہے تھے سب میں وہ امام ہوتے تھے ابن مفلح مقدسی کتاب الفروع میں اور پھر اس کے نیچے سنیے تصحیح الفروع تصحیح تصحیح الفروع کن کیا ہے فقیر علامہ مدق الدین مرداوی ہم بلی آٹھ سو پچاسی میں ان پر ہاشیا ابن قندس یہ سارے متفق ہو گئے کیا ہے ادھر دیکھو وہ نس و احمد خلاف و ظال و صفحب ون نہجود ال تخصیص بلانہ خلاف اللہ ابل حسین و وغیرہ یہ دیکھو امام احمد کی نص یعنی صاف عبارت اس کے خلاف ہے یزید کو کافر کہنے کو صاحب ہمارے جتنا اصحاب حابلہ ہیں وہ سارے اسی بات پر ہیں کہ کافر نہیں ہے یزید جس طرح ہمارا امام کہتا ہے اس طرح اور لانت کی تخصیص یہ جائز نہیں ہے یہ مذہب ہے یہ امام احمد کی نس ہے امام احمد کی نص کیا کہہ رہی ہے اور اعلیٰ حضرت نے احمد کو بھی امام احمد کو بھی لے لیا اور اصحاب کو بھی لے لیا اور ان کا بل اتفاق کافر کہنا بھی فرما دیا اور فاسق کہنا بھی فرما دیا اور لانت کرنا بھی فرما دیا چلو یہ میرے بھائی ہو فقط اس پر اور تو میں کیا بیان کروں ان کا دعویٰ توڑنا تھا کیا دعوی امام احمد اور ان کے اصحاب یزید کو کافر کہتے ہیں یزید کو فاسق کہتے ہیں یزید کو لانتی کہتے ہیں اور اتفاق رکھتے ہیں اور آیت فلاں ہاں ڈاکٹر پہرے دار جو ہے نا مذہب اعلی سنت کا اور اعلی حضرت کا اور اعلی مشائق کا جو پہرے دار ہے اس نے ایک نئی تحریر چڑھائی ہے تو اس میں کہا ہے میں تو پہرے دار ہوں سب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 قاتل کا